رحمن السلام <سؤال> علیکم الله رحمۃ اللہ <سؤال> وبرکاتہ صاحب کے تمام صابن خلن کریں براد اللہ <سؤال> حسن واپسی سلامت <سؤال> کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوشری سے درد نمبر چھ سو ستائیس اور لکھ دو اور چھ سو ستائشہ اب تک کے اندروز کی تعداد اور دو سو انہتر جو ہے اسمار اواد فتح کی افراد فتح تھا اس میں مقدس نمبر بارہ یا تکبر کے جو ہے لغوی معنی اور توضیحات کے سلسلے میں اس سلسلے میں جو ہے کئی کتابوں کا طالباً آٹھ کتابوں سے کے ساتھ لوگوں کو اس اسم کی تشریح میں لکھا پھر کتاب جو کتاب اے خصوصیات اسما کے عنوان سے ہاں جی اسماءِ عنوان سے یہ کتاب اصل ہی اردو میں ہے جی تو اس میں جو السد و جماعت کالندین نے لکھا ہے اور اس میں انہوں نے اس مقدس کے بارے میں جو توضیعت دیا ہے وہ آپ لوگوں کے جو ہے گوش گزار کرتا ہوں اس کتاب خصوصیات عصماء حسنیہ سے چند عام مطالب اس سلسلے میں نقل کرتا ہوں کیونکہ اردو زبان میں ہے اسما الحسنہ کی ایک کتاب ایک جامع شرح میں نے اسما الحسنہ کے شرح میں کسی مسلق سے بالطن ہو کر مطالب نقل کیا ہے کیونکہ اللہ سب کا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و کیبیائی کا بیان کرنا ہر معاہد کے لیے باعث اجن و ثباب ہے چنانچی جی سابق کتاب فرماتے ہیں المتکبر جل, جل جلال اس کے معنی میں حمت اسے کہا جاتا ہے جو نہایت بزرگ نہایت بزرگ ہر ظلم شر اور برائش سے برتر اور مہلوک کے صفات سے اونچا جس کی مانن دوسرا کوئی نہیں جسے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اور بڑائی صداوار ہے قرآن مجید میں المت کا اسم اللہ تعالیٰ کے ایک بار استعمال ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے نام کے طور پر صرف ایک بار استعمال ہوجید الجبار المتقبر سرح شرکا نمبر تیئیس میں اللہ جزیدالجبار المت کبر وہاں پر المتکبر کبر کے لفظ اللہ تعالیٰ کے اسماع الحسن کے طور پر استم آیا ہے علامہ علسی وسنت علمام سے ہیں علامہ علیہ بادابی فرماتے ہیں کہ اس آئےت مبارکہ میں متقبر کے معنیٰ صاحب عظمت کے ہیں المتقبر کے معنی صاحب عظمت کے اور یہ سی صاحب عظمت کے جس کی عظمت پہ تک کوئی پر ہی نہیں مر سکتا کتنا یہ عظیم ماہ موجودات کون نہ تکبر اگرچی باب تفاول سے لیکن تکلف کی خاصیت لیکن یہ باتحول میں ایک کام ایک چیز ایک صفت جو انسان میں نہیں ہے بمشکل اس کو حاصل کرنے کے معنی ہے اس کو تکلق بولتے ہیں تو تکبر اگاتی باب تفعیل میں صرف کی باتیں ہیں تفاول سے ہیں لیکن تکلق کی خاصیت جو کہ عموماً باب تحال کا خاصہ ہے جسے تحلم بولتے ہیں ہلم سے لیکن بندہ واقعی میں اس کے مزاج میں ہلم بڑھ دوباری نہیں ہے لیکن وہ بڑھ بننے کی کوشش کرتے وہ معنی زیادہ تر اس تف ال کے معنیٰ میں پایا جاتا ہے لیکن یہاں ہر کس جائز نہیں ہوگی یہاں اللہ تعالیٰ کے بارے میں المتکبر میں یہ معنیٰ ہرگز جائز نہیں ہوگی بلکہ یہاں ماخاص یعنی کبر بارہ کی طرف نسبت ہے کیونکہ اس معنی میں بھی آ جاتے اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے متکبر کا معنی ہمیشہ صاحب عظمت ہی کہا جائے گا اللہ تعالیٰ کے جو ہے متقبر کا جو ہے معنیٰ ہے ہمیشہ صاحب عظمت کہا جائے گا یہ روح العمانی کے دونوں نے لیا تشریح اول خصوصیت اسبا صبح نمبر ایک سو اکتالیس اب المتکر اس اسم میں عظیم کی جو ہے اب جو لوگ معنی اور تشریحات ہے نی اس کے ایک خلاصہ جو ہے آپ کریں اس بات کی اسم کے معنی کے حوالے سے جو علما نے مختلف معنی بیان کیا اور میں کتابوں سے اس بحث کا ایک خلاصہ آپ لوگوں کے خدمت جا رہا ہوں المتکر کے اس لوی بحث و علماء و عرفاء کے علماء و عرفاء کی توجہات کی روشنی میں واضح ہوا کہ المتقبر یعنی وہ کاغذات جو ہر لحاظ سے کے ریائی وہ بلند مرتبہ وہ شان شوکت کا مالک یہ سمجھ میں آتا ہے جو معنی مختلف معنی کے ہیں اس سے یہ مان ہوتا ہے متقبر یعنی وہ کاغذات جب اللہ کے لئے استعمال ہوتا ہے تو وہ پاک ذات جو ہر لحاظ سے کبریائی عظمت و بلند مرتبہ و شان شوکت کا مالک ہے اور تمام صفات جلال و کمالات سے متصف ذات ہے اللہ کے ذات تکبر و کبریائی صرف اسی کے لیے سزا والے کیونکہ وہ واقعی میں عظیم ہے واقعی میں صاحب کیبریا ہے بالحاق صاحب کبریا ہے مخلوق ہرگز کسی بھی قسم کے تکبر و کیبریائی کے مستحق نہیں ہیں اور جنہیں مقام پہ کیوں نہ پو ان کی پاس جتنے بھی حان شان شوقات مرتبہ یاد مطلب اللہ کا کیا ہوا اللہ جب چاہے چھین سکتا ہے پھر اللہ کی کبریائی کو اس کے صفات جلال کمالات کو اس کی عظمت کو کوئی نہیں چھن سکتا نہ اس کی عظمت تک کوئی پہنچ سکتا نہ وہ اسے چھین سکتے جن لوگوں نے خود کو اللہ کے مقابلے میں آ کر کبلیائی اور تکبر کا مظاہرہ کیا وہ سب ذلیل و حار ہوئے تاریخ ہوئے جیسے نمرود فرعون قارون شاد وغیرہ سب نے اس سے نابود ہوا ہاں حسن نمرود کا واقعہ بہت ابردناک ہے خدائی کی دعویٰ کیا ابراہیم کے کی مقابلے میں آئی ابراہیم کے لئے اللہ تعالیٰ نے موضوع دکھایا آنکھ کو گزدار بنائے پھر بھی ایمانہ لانے کی اس وجہ کے کیا حق واضح نہیں ہو تکبر کی وجہ سے ایمان نہیں لایا اللہ کے مقابلے میں اللہ نے تو ابراہیم کی حقانیت ابراہیم کی جس بات کی دعویدار ہے کہ اللہ ایک ہے اللہ پر ایمان اللہ اللہ کی حدمت کا تم معرف ہو جاؤ اس کے انکار کیا تعالیٰ نے کیا کہ اس کے ناک سے ایک مچھر دماغ میں داخل کیا تمام وہ اتنے شدید درد کرتا تھا جس کی وجہ سے ہاں جتنے اطباد لگے دوا تجویز کیا کوئی دوا بھی نہیں مل رہا ہے آخر میں جو ہے ایک حکیم نے کہا کہ بھائی سر آپ کو آپ ایک تکلیف برداشت کرنا ہوگا وہ یہ ہے کہ بھائی ایک شرح اس کے ہاتھ میں ایک بڑا بڑا چپل ہاں یہ سمجھا ریبٹ کا جو بڑا چپل اس کے ہاتھ میں ہوگا طاقتور شاعر تو جب بھی آپ کو سر میں درد شروع ہوگا وہ زور سے اس درد کی جگہ پر یہ چپل ایک مارے تو خوش عرصے کے لیے چند منٹ سیکنڈ کے لیے ہاں آپ آرام آئے گا اس کے علاوہ کوئی چہرت نہیں تو وہ چپل کی درد جگہ کسی کے سر پہ پڑتا ہے بڑا چپل کتنا تکلیف دے ہاں لیکن وہ تکلیف اس میں چھ جو دماغ میں ہو جاتا وہ اتنے شدید تھے وہ اس کے لیے یہ تکلیف چپل کی تکلیف کوئی تکلیف نہیں اس طرح اس کے سر میں چپل مارتا مارتا رہا اور آخر اسی تکلیف میں مر گیا یہ ہوتا ہے جو لوگ خدا کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے مقابلے میں جو ہے تکبر کا مظاہرہ کیا ہاں وہ سب ذلیل و ہو ہوئے جیسے نمرود فرون قارون میں نے اس کو پھر ہم آپ کو نمرود کا متاثر سروا کا بیان کیا لہذا جو ذات بالحق کے برآئی و عظمت ہر قسم کے جلال و کمالات سے متصر ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے ذات پاک ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی کبریائی و عظمت کے سامنے ہمیں اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت کے سامنے سوائے ایک ابد فقیر و حقیر سمجھنے کے سوا اور کوئی صورت ممکن نہیں آپ کا اپنی بندگی کا احساس ہو میں اس عظیم اللہ کا بندہ ہوں اس عظیم اللہ کا جو ہے مخلوق ہوں اس کا مردوخ ہوں اس کا مربوب ہوں ہاں اس کے رحمت کے سائے میں ہوں رحمٰن الرحمین اللہ کی رحمت اور رحمان الرحیم اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں وہ جب چاہیں جب تک چاہیں میں بڑا ہوں عظیم ہوں میں انسان ہوں میں جو خوش ہے خیر آپ کے لیے جو خوش کمالات ثابت جب اللہ نہ چاہیں تو سب ہٹ جاتے انسان ضرور جاتے لہذا جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے یہ بترا ہو کہ وہ ہاں جو ذات کے ریائی عظمت ہر قسم کی جلال و کمالات متصف ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے ذات پاک ہمیں اللہ تعالیٰ کے کیبریائی عظمت کے سامنے سوائے ایک عبد فقیر و حقیر سمجھنے کے سوا اور کوئی صورت ممکن نہیں ہاں جو بندہ اللہ المت کے سامنے جو بھی بندہ اللہ المت کے سامنے جتنا آج و اور فروتنی کریں گے اللہ کے سامنے جھکیں گے اور ابدیت کا اظہار کریں گے اللہ کے حضور میں اتنا ہی اللہ اور اس کا درجہ بلند کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا درجہ بلند کریں گے چنانچی پیارے نبی صلی اللّہ علیہس الرمایا من عل اللہ رفح اللہ جو اللہ کے حضور توازو سے پیش آئے گا عادی سے پیش آئے گا انکساری سے پیش آ جائے گا اپنی فخر فاقر و فاقرہ پر ایمان رکھتے ہوئے اپنی محتاجی کا اقرار کرتے ہوئے پیش آئے گا اللہ جو ہے اس سے انشا کر دے گا اس میں شخص ہوا نہیں ہے جان اللہ جو ہے ہاں جی ابو ابوالحق جو کہ خاندانی طور پر بہت بڑی شخصیت تھے ہاں جی اپنے خاندان میں لیکن جو ہے حق کے اللہ کے مقابلے میں تکبر کیا تو کیا ہوا ہاں جی قرآن ملتا ہے مرد آباد اب اللہ حق کا نعرہ ہوگا خود بیوی کے حق میں لیکن جو ہے کیونکہ پیارے نبی کی توہین ہے اللہ کی توہین ہے آپ کے انکار اللہ کے انکار آپ کے تعلیمات کے انکار اللہ حقیقت میں اللہ کے سامنے اس نے تکبر کیا تھا اور حق کو تسلیم نہیں کیا تھا کیا ہوا تب بچے دا الحب حکیل مرد آباد کا نعرہ اس کے میں قرآن پاک میں طاق مت تک کے رس پر نعرہ لگا لیکن بلال جیسے ایک غلام ہے ہاں جی ایک حوائشی غلام ہے شیعہ پور سے اس کے معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی عربوں میں لیکن ایمان کی برکت سے ایمان کی دولت سے اللہ کے سامنے عادی کی برکت سے اللہ کے دین کے راستے میں ثقامت کی برکت سے اللہ کے سامنے سر تسلیم نیم و غم رہنے کی وجہ سے ایک ایسا یہ غلام ہے فقیر یہ غلام سیافوس جو ہے کیسے مقام پر پہنچتا ہے جب جو ہے اس کو آزان دینے سے منع کرتے ہیں ہاں جی قریش کے جو بڑے لوگ جو ہے تو کیا ہوتا ہے صبح تو رونی ہوتی ہے یہ سلومت اس کی آزان آسمانوں میں کتنے فیشوں کو کتنا پسند تھا اللہ کو کتنا پسند تھا اللہ کے پیارے نبی کو کتنا پسند تھا موزہ دکھایا اللہ نے ہاں جی موزہ دکھایا اس کا اس کی کرامت دکھایا اس کی مقام منزلت انسانوں کو مسلمانوں کو حقیقت کا علم دیا بھائی انسان جو ہے اللہ کے سامنے جھکیں اس کی اپنی فخر بخر کا احتساس ہو اس کو اور اللہ کی کبریائی کا ادراک ہو اور سچائی سے اللہ کی درگاہ میں عاددی کرے تو انسان کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے ہاں جی لگا انسان فیاسنِ تعیم کے ساتھی مرتے ہوئے پر اس بات پوچھتا ہے کہ انسان اللہ کے حضور میں عادیدی کرے لیکن اللہ کی حضور میں تکمر کرنے لگ جائیں تو سب اصل صلی چھنم کے آخری کھائے میں جا کے تھا اس لیے پیاری نبی نے فرمایا کہ من منتواز رفا اللہ جو اللہ کے حضور توازوں سے پیش آئے گا اللہ اسے انچا کرنے گا اللہ کے جتنے بندے اگر کسی بلان مقام و مرتبہ پر پہنچا ہے نہ صرف پہنچا ہے تو پہنچ جائے تو صرف اور صرف اللہ کی بندگی اور اللہ کے حضور حاجی کرنے سے ہی اعلیٰ مقامات پر پہنچا ہے اس میں ہمیشہ ایک شعبہ کے کوئی گنجائش نہیں ہو میں اور ولایت کے جو کہ قیامت باقی والے اللہ سے قرب کا ایک مرتب مقام ہے اسلام میں دن میں اور ولایت کے عظیم درجات پر فائز ہوتا ہے ہاں ساب کرامات ہو جاتے ہیں ہاں اس کے حکم اللہ کے کائنات میں حجر و مدر پہ اس کا حکم چلتا ہے حیوانات اس کے حکم کے تابع ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ کے کی ہر چیز تابع ہے اللہ کے قرب کی برکت سے ہاں آصف بن برقیہ نبی نہیں تھا سلمان کا جو ہے وزیر تھا لیکن آم جو ہونے میں دارم پندرہ سو کلومیٹر میٹر کے حاصلے سے طاقت بل کس کو اور سامنے کھڑا کر دیا آم جبکنے میں یہ کس وجہ سے وہی اللہ کی یہ مقام ولایت کی برکت سے انسان اللہ کی سچی بندگی صاحب اس کو ایسی کمالات سے نوازتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ خدائی کام کرتے ہیں یہ خدائی ہی کام نہیں دور گیا جسے ہاں کون لاشن میں پندرہ سو کلو میٹر کے واضح سے ایک ایسے جس کو پندرہ بیس نفر بامشکل اٹھا سکتے ہیں اس کو یہاں اٹھا کے لے کے آ جائیں لیکن یہ اللہ تو کر سکتے ہیں تو اللہ جس کو ولاس کے مقام پہ پہنچاتا ہے نا وہ بھی پہنچا سکے اس نے پہنچا کے دکھایا قرآن میں سب موجود ہے یہ علایت کے عظیم درجات پر فائز ہوتے ہیں اللہ کے قروف سے لہذا المتکبر کہنے کا صرف یعنی اللہ کو حق ہے اللہ کو المتکبر کہنے کا حق ہے باقی تمام موجودات مخلوق و عبد مسکین کے سوا کچھ نہیں ہے یعنی باقی تمام معلومات مخلوق ہیں مملوک ہیں میں یہ عبد مسکین ہے اس کا مرزوق ہے اس کا مربوف ہے اسے ذات اقدس کا بے نیاز ملک فمال متکمہ کبریائی متلقہ عظمت متلقہ شرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات اقدس کو حاصل ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی ناسم الوچنا کی قرآن پاک کی روشنی میں صحیح معرفت کی توفیق دیں اور اللہ کی عظمت کے ادراک کے ساتھ ہمیں اللہ کی بندگی کی توحید دے کہ ہم سچ مچ اس درگاہ میں جھک جائیں بندگی رسمی بندگی نہ ہو ہانے رسمی عادی بندگی نہ ہو عادت کسی نہیں اللہ کی کبریائی کا ادراک ہو کر اس کے عظمت کا ادراک ہو کر تو اس کے سامنے جھک جائیں اور اس کی بندگی کریں تو پھر بندگی کا مزہ آتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے سچی بندگی کا اس کے معرفت بندگی کا اللہ ہم سب کو تمام اسوانان عالم کو ادالا که تمام محلوب و توفی داخل من آمین سمامن